لا ری اللہ سود اللہ اللہ کو مٹاتا ہے وداقات اور صداقات کو بڑھاتا ہے ساری حکیم اور اللہ تعالی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا اور سخت گناہ گار ہوگا وربص صداقات بیان اور اس کے ہکام چل رہے ہیں تو سود کو سود لیتا ہے تاکہ اس کا مال بڑھ جائے اصل مال جو ہے راسل مال وہ بھی اس کا بچا رہے محفوظ رہے اور اس پر اضافہ اس کو ملتا جائے اصل مال بھی ختم نہ ہو اس کے بھی نقصان کا اندیشہ نہ ہو اس طرح کاروبار میں ہوتا ہے تجارت نہیں اور مسلسل اضافہ ہوتا جائے تو سود کا مال بظاہر جتنا بھی بڑھ جائے وہ حقیقت میں نہیں بڑھتا گننے میں پیسے زیادہ ہو جائیں گے لیکن اس کا فائدہ تھوڑے پیسوں والا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں آ سک آتے تم تقریباً لیئر ہوا تھی انوار نا سی فلا اور وہ ان اور جو تم سود کا لین دین کرتے ہو سوزی قدر اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے انوال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ تعالی کے ہاں بڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں سود کا انوال نہیں بھرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اس کا کتنا ہی بھڑ جائے انجام اس کا کلت ہوتا ہے نتیجہ کم قلت اور کمی ہی واقع ہوتی ہے ابن ماجہ اور مسلم احمد کی یہ حدیث ہے یہ جس وجہ سے کہ اللہ کو کھانا ہوا تعالیٰ سود کے مال میں خیر و برکت ہٹا نہیں فرماتا برکت ختم ہو جاتی ہے مٹ جاتی ہے سود کے مال میں سے دنیا میں بھی سود خور پر لانچ ہے اور آخرت میں بھی سوتھ بور کو ایسا آلات دیا جائے گا جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نیک کمائی پاک کمائی میں سے ایک خجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے خرچ کرتا اللہ کو لالی اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا پوستا اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک خجور کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں ہدا کے وہ ایک خجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے صدقہ ایک خجور کا دیا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑھتا بڑھتا وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث یعنی صداقات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتے ہیں سود نہیں بڑھتا وہ کم ہی ہوتا ہے اس کے اندر سے خیر و برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے خیر و برکت ختم ہونے کے کئی ایک انداز اور طریقے دار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ بلا سود سے پیسہ بڑا جمع کر لیتا ہے لیکن اس کے خرچ اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ضروریات اس کی پوری نہیں ہوتی بیماری گھر کے اندر سے نہیں نکلتی کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی بیمار ہے اور بیماریوں پہ ہزاروں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں نا کہانی سے آت آتی ہیں مسائل اور پریشانیوں کا سامنا اس کو کر وہ اس کو ہمارے سے زمانہ کہتے ہوئے گزرتا چلا جاتا ہے لیکن اللہ عبرال کی طرف سے یہ فکر یق اللہ صدافات اللہ سود کو مٹاتا اور صدافات کو بڑھاتا ہے وہ اللہ اللہ رقل کل لاپت سارا اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو سخت ناشترا اور سخت گناہ گار ہو اللہ تعالی نے اس شخص کو جو مالدار ہونے کے باوجود محتاج کو صدقہ نہ دے اور پھر قرض عقل بھی نہ دے قرض دے اور وہ بھی سول پر دے ایسے شخص کو کفار ہار اور ار دیا ہے کہ یہ کفار ہے بہت زیادہ نا اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اور سوز پوری کر کے گناہ کرتا ہے ان یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح نیک اعمال کیے وہ عقام استالاکہ وہ آتا اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکات ادا کرتے رہے لہم اجرم ہندو بہند ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے وَنَا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی لوگ غمگین ہوں گے غم زدہ ہوں گے اس آیت میں اللہ کو ہوا تھا اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا پچھلی آیت میں سوٹ کی ناشکری اور اوپر کا ذکر کیا اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ایمان کا ذکر کر دیا تاکہ دونوں چیزوں کا موازنہ جو ہے وہ ہوتا رہے مقصد یہ ہے کہ ایمان امر صالح، نماز اور زکات یہ سودی کاروبار سے بندے کو روکتے ہیں سودی کاروبار سے بچنے کا ذریعہ ہے ایمان امر صالح، نماز اور زکات سودی کاروبار سے بچنے کا ذریعہ کہتے کہ ایمان بندے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناپرمانی کرنے ایمان کا مانا ہوتا ہے ایمان امن سے ہے یعنی بے خوف ہوتا اللہ تعالیٰ پر ایمان مطلب کیا کہ اللہ تعالی کو بے خوف کر دیا کہ اللہ کی ناپرمانی نہیں کی جائے نبی پر ایمان کا کیا مانا کہ نبی کو بے خوف کر دیا کہ نبی کی نافربانی نہیں کی جائے کسی کو امن میں کر دینا بے خوف کر دینا یہ مانا ہوتا ہے کسی پر ایمان نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی اللہ تعالی بے فکر بے پرواہ ہو جائے کہ اللہ کی نافربانی نہیں ہوگی تو ایمان بلا یہ بندے کو روکے گا سودی لین دین سودی کاروبار کر اور آنے والے یہ بھی بندے کو منع کریں گے سوتی کاروبار سے سود کے لین دین کرنے سے اور اقدام کے نماز قائم کرنا یہ مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کی محبت دلوں میں اس سے پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کا خیال جب آئے گا تو پھر دوسرے کو لوٹ کے کھانے کا سود کے ذریعے جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور زکات زکات کو سود کو ویسے ہی جڑ سے کھیرتے ہیں سودی قرضہ کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ بندے کو کاج ہے ضرورت مند ہے جب زکات صحیح طور پہ ادا کی جائے گی تو کوئی محباج رہے گا نہیں جب کوئی محباج نہیں رہے گا تو اس کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہیروزون میں لوگوں نے زکات دی جیسے زکات دینے کا حق ہے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صدقے کا مال ہاتھ میں اٹھائے سکتے تھے کوئی لینے والا نہیں ہوتا زکات کا نظام اگر کہیں طور پر قائم ہو جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جب غربت ختم ہو جائے گی تو کسی کو کیا ضرورت ہے فرق کا لین دین کرنے کی تو سراکات اور زکات یہ سود کو ختم کرنے کا واعد ہے ان کا ایک تو سود ختم ہوگا دوسرا ان کو ان کے رب کے ہاں سے اجر بھی ملے گا قیامت کے دن ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ اپنی گزشتہ زندگی پر رم کھائیں گے رم لگاؤں گے یا ائو اللہ دینا طلبا باپ یا مینا باپ ان کو میں ہی ایو لوگوں جو ایمان لائے ہو اتنا تو اللہ،, اللہ سے ڈرو وضا اور چھوڑ دو ما باقی یا من ری با میں سے جو کچھ بھی باقی ہے ان کو تم میں اگر تم مؤمن ہو اس آیت میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم مؤمن ہو تو تمہارا جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے وہ چھوڑ دو یعنی ایمان اور سود خوری جمع نہیں ہو سکتے اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو سود لیتے ہو تو مطلب تمہارا ایمان کوئی نہیں ایمان میں نقص ہے کوتا ہی ہے اس آیت کے نادر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام پر سود باطل قرار دے دیے جو جاہریت میں چلتے تھے قریش ستیس اور دوسرے عرب قبائل کے بعض قاجروں کے اپنے فرض کے دن کافی سود تھے جو انہوں نے وہ کرنے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے سود باسر قرار دے دیے حجت الوضا کے موقع پر آپ نے اعلان کر دیا کہ جہریت کے تمام سود موزوں کا تفریا میرے ان پاؤں کے نیچے رائے رہا سب سوٹوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جاہلیت کے تمام سوٹ میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلا سوٹ جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سوٹوں میں سے اباس ابن عبد المطرف فردی اللہ تعالی عم کا سود ہے وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا اپنے گھر سے اقتدار میں سوز لیتے سو اپنے چچا اب سے شروع کرتا ہوں اب ریور آباد پہلا سوج جس کو میں رائے گاہ پاڑ اور کل اگن کرا دیتا ہوں میرے چچا کرے ربی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم کی کتابوں یہ روایت بڑی تصویر کے ساتھ موجود ہے بہرحال اس آیت کے مادن ہونے کے بعد سود لینا دینا حرام ہو گیا اور سابقہ سود جو کسی کے ذمہ تھے وہ بھی سارے کے سارے باطل ہو گئے کیونکہ اس کو ایمان اور قطبے کے منافی قرار دیا گیا اتنا تو وہاں کو مادی با اللہ سے ڈرو سود چھوڑ دو ان کو تمنی اگر تم مومن ہو یعنی ایمان اور تطبے کے منافی ہے سود فائلو فضانوبی ہر بن مین اللہ اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی سود نہ چھوڑا فضا نوبی ہر بن مین تو اللہ اور اس کے رسول سے بہت بڑی جنگ کا اعلان کر دو فرمین اللہ رسوئی ہی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے خبردار ہے تم توبہ کر لو فارا روس انگوالی ہوں تو تمہارے لیے تمہارے رسول مال ہیں اصل مال ہیں لا تظ اگر آپ نہ تم کسی پر ظلم کیے جاؤ نہ تم پر ظلم کیا جائے گا یعنی سود نہ چھوڑنا سود لینے سے باز نہ آنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت بڑی جنگ کا واحد ہے اور ساتھ جو جنگ ہے اس میں بھلا کون کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دے اللہ کو کوئی گروپ کر سکتا ہے یہ وہ ویگ ہے جو کسی بھی اور جرم کے بارے میں اتنی وادے لفظوں سے نہیں دی گئی ایسی دھمکی جنگ کی واضح لفظوں میں کسی بھی اور جرم کے بارے میں نہیں اس سے آپ سود کی گواہ اور اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں سیدنا عبداللہ اپنے اباس سر اللہ تعالیٰ وہ ایمان بن تین اور حسن بصری اور دیگر طئمہ کے نزدیک سود کور کو, کو تو توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو پکڑ کر دیا جائے لوگوں کا یہ موقع ہے آخر اتنے کثیر میں یہ موقف ان کا نقل پوجا لاطخیم لاطمون مطلب جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں ملے تم پر ظلم نہیں ہوگا اور لاطنی مون تم ظلم نہیں کرو مطلب تم لوگوں سے سود لے کے ظلم نہ کرو جتنا مال تمہارا ہے اتنا ہی لوگوں سے زیادہ نہ لو وہ انکانا وہ رسم راسم کا نازیر تم قیل تھا اور اگر وہ ترکی والا ہے جس سے تم نے اپنا فرض دیا ہے دیا ہوا ہے اس کو اور اس سے سور لیتے رہے ہو اب اعلان ہو گیا ہے سور لینا ہو گیا باندھ اب تم کہو گے کہ پیسہ ہمارا پہلے ہمیں نفع دیتا تھا اب وہ مفت میں استعمال کر رہے کرنے لگا ہے تو وہ ہمیں ملے لیکن اب وہ دینے کی کوئی جن میں نہیں تو فرمایا وہ انسان اضو رسرا دن اگر وہ مقروض رنگ دست ہوازیر تم علا میں سارا تو آسانی تک محلت دینا لازم ہے آسانی کے ساتھ وہ جب تک تمہارا فرض نہیں ادا کر لیتا اس وقت تک تم اس کو مہلت دو وہ انت سدا تو غیر اللہ تم اور اگر تم سرکہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے ان جہریت میں بھی ایسا ہوتا تھا ابھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض دار قرض لیتا ہے قرض ہاتھ اور وہ سود ادا کرتا رہتا ہے جب تک قرض واپس نہیں کرے گا اور مسلسل سود در سود کام چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور فصل پاک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے رقم کی ادائیگی ناممکن ہو جائے گی جس طرح پاکستان کے قرضوں کا ہاتھ ہو رہا ہے اور پھر بھی قرضہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ خانہ ہوا تعالی نے حکم دیا کہ اگر کوئی تانگرست ہے تو جتنا تم نے دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے اور اس کو غلط دینی یہ قرض حقر کی خوبی ہے قرض حقر میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنا دائر مال کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور وہ اس نے کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا اپنا ملے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کا با استعمال کرتا ہے درے دوسری طرف جو قرض لینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مقروض قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے ادائیگی کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے ادائیگی کی نیت سے قرض لے گا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور کرد اداؤ ہے یعنی کرز لینے والے کو پہ کہا ہے کہ زیادہ دیر تک مقروض نہ رہو اور ڈرایا ہے قرض سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ایک آدمی اس کے دن دو دینار کا تھا دو دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فوٹ ہو گیا جنازے کے لیے لایا گیا پوچھا تو بتایا گیا کہ اس پر دو دینار آپ ہے سرمانے لگے سند و صاحب اس کا جنازہ تم پڑھو میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں آپ اس کا جنازہ پڑھائیے ببھی آئیں الیہ اس کے دو دن میرے دن اس کا ذیمہ اٹھا لیا سرمایہ شہید کے سارے غلام آپ ہو جاتے ہیں قطرہ سو زمین پہ گرنے سے پہلے علت دئی کرد نہیں کرد سے دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کرد سے کتنا اوسط میں بندہ بچے اگر ابھی مجبوری پہ رہنا پڑ جائے جلد از جلد کی کوشش کرے نہ کرنے کی کریں اور دوسری طرف قرض دینے والے کو کہا ہے کہ اس کو بول دے دی ان کا نہ ان کا نہ دیا تم ملا, دلوقت ملا دلوقت. اور اگر کسی کے پاس ہوگی لیکن جان بوجھ کے وہ قرض ادا نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم پر رقو کرتا ہوں غنی آدمی کا تال مٹول کرنا ہونے کے باوجود ادائیگی نہ کرنا ظلم ہے اور یہ ایسا ظلم ہے کہ یہ فرقہ ہوا کو ہو جو اس کی عزت کو اور اس کی سزا کو خلان کر دیتا ہے کہ معاشرے میں اس کی بےزی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے کہ پیسہ ہونے کے باوجود ادائیگی کیوں نہیں کر دونوں گھروں کو الگ الگ سمجھایا ہے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی تال دست کو مہرت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملتا رہے گا تانگ دست آدمی ہے قرضہ اس نے دے دیا اب وہ وقت مقرر ہو گیا نہیں لگا رہا کر مہلت دیتے اس کو جتنی زیادہ مہرت دے گا ہر دن اس قرضے کے برابر جتنا اس نے قرضہ دیا اس کو و ثواب دیا جاتا رہے گا ملتا رہے گا اسی طرح درئیزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور ادیث ہے کرواتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی کا شب کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے سے ڈبنا فضتے کے برابر اجر ملے جنا سزا دیا ہے اسے سے دگنا کرنے کا عجر اور سواد اس کو ملے گا کہتے ہیں کہ میں نے عزر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قدر کے برابر صدقے کا سواد ملے گا اور میں نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے سے دگنے صدقے کے برابر عجائب ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ کا کہا صدقے کے برابر اور ایک مسئلہ کیا کہا صدقے سے دگنا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دونوں باتیں آپ سے سنی ہیں تو آپ نے سکھایا قرض چکانے کی مدت تک اسے کرم کے برابر صدقے کا خواب ملے گا اور اگر کرم مدت کے بعد وہ مریض اس کو محلت دیتا تو پھر ڈبل ملے گا اس کے وقت مدت ہے اس نا اتنی تاریخ تک اتنے وقت تک میں ادا کر گا اتنی دیر تک اس کو کرم کے برابر اجر ملے گا صدقہ کرنے اور اس تاریخ سے اگر لیٹ ہو جاتا ہے بندہ ڈبل اجر ملنا شروع ہو جائے گا اگر وہ اس کو مریض محلت دیتا ہے مسرد احمد کی یہ روایت ہے علامہ علوانی رحم عدال نے سلسلہ سے میں اس کو نقل کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی قرض دار کو وہلت دیتا ہے یا قرضہ اس کا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی احمد کے دن اسے اپنا سایہ نصیب کروائیں گے وہ ان کا سبزہ کو دو اللہ دو, دو, دو, دو یہ لازم ہے تاجر آدمی کو وہ دینا قرض دینے والے کا لازم ہے وہاں کا سردا کو اور اگر تم سردہ ہی کر دو سہر اللہ تم کو یہ کارن یہ بہتر ہے جس دن کوئی فایا نہیں ہوگا لوگ دھوپ میں گرمی میں جڑ رہے ہوں گے سڑ رہے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کا فایا نہیں ہوگا ان کو تم تعلمون لانون اگر تم جانتے ہیں بتخو یو منجا اور ما پھر ہر جان میں جو کمایا ہے وہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا وہ ہوں لال اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے انہیں کمی نہیں کی جائے گی اس احس میں اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے انوال وغیرہ کے سانی ہونے اور آخرت میں اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاذے اور جزا و سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ ان امور کو ان باتوں کو یاد رکھو ابن اباس نظری اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پرانے مجید میں جو سب سے آخری آئے پتری وہ یہ یعنی یو من درج نتی اللہ یہ جی سب سے آ میں اترنے والی آئے اچھا جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ آئے سب سے آ میں اتری ہے تو مطلق طور پر یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ آخری آخر ہے بلکہ یہ نسبتا مراد ہوتا ہے یہ آخر متلا نہیں نسبی ہوتا ہے نسب کے سود کے بارے میں یہ آیت آخری ہے اور آخرم کے بیان کے بارے یہ آیت آخری ہے آخر عموم جگر صاحب رام مختلف آیتوں کو کرار دیتے ہیں کہ یہ سب سے آکرمی اتری تو وہ خاص ہاں موضوع میں آخری آیت ہوتی مطلق ہے مثلا طور پر ارو محت مرد اللہ کماری جو آیت ہے وہ آ میں نار ہونے والی تو بہر سال سود کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے احکامات ذکر کیے ہیں پھر قرض کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ساتھ کے ساتھ کیونکہ سودی معاملہ ہوتا ہی قرض کا ہے اور سات کی صدقات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ صدقات وہ ان سب معاملات کا حال ہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرایا وقت آتی کہ قیامت کو آخر کو تجھے نظر رکھو جب آخر تمہارے پیشے نظر ہوگی تو پھر سارے معاملات کے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کر لین دین کرنے کا طریقہ بھی سکھایا وہ ان کل پڑھیں کال پڑیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور کرنے کی توقع Thank <laughs>